شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جاتی اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزق تیار کر رکھی ہے جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غزب نہ رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غزب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے اور جب یہ دوزق کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے آج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 کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور ڈالی اور کہنے لگے کہ فیرون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسا اور ہارون کا رب ہے فرون نے کہا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 اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہے یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلا لے سکتے ہیں تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور گمراہست اوے منہ مو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور شیتان کے لشکر سب کے سب داخل ہے جہنم ہوں گے وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمی کے برابر ٹھہراتے تھے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 میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کوئی سلا نہیں مانتا میرا سلا تو رب العالمین کے ذمہ ہے تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیروں تو رضیل ترین لوگ ہوئے ہیں نو نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمہ ہے کاش تم سمجھو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 اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شویب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو